خطبہ نمبر سینتالیس آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی شہر کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اني لا اعلم انه ما اراد بك جبار سوء الا ابتلاه الله بشاغل و رماه بقاتل ا كفا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے بازار وکاس کے چمڑے کی طرح کھینچا جا رہا ہے तुझ پر حوادث کے حملے ہو رہے ہیں اور تجھے زلزلوں کا مرکب بنا دیا گیا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ظالم و جابر بھی تیرے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے گا پروردگار اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور اسے کسی قاتل کی زد پر لے آئے گا